الحمد للہ عی منہ بادی شار تو مالا سدل امبیا بالله صدق الله مولانا العظيم واصقدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما راک شوک نالوچی آواز والے گیا رسول اللہ آواز آواز کٹی لگتی پی کھولو میرا کشادہ کرو آواز آواز گٹی گٹی آواز سپیکر دیٹی کٹی کٹی یہ کشادہ کرو کھولو یہ لمبی زیادہ کرنے دی بجائے وسیع ہو پھیلے اور لطافت ہو گئے آواز سلسل دادی بیل خل کے کل مولا سل بی بل ترجا شفا تو ہوبی بل تر جا سبھا ہو لمن الأهوى لمقتحمي مولا يا صل دائما آبادا على منزا ہوش فیم سین منزا ہوش فیم سنہی ف سن پے ویرو من کس می مولا سلیو سلیم آبادی بیکا نگرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج مبارک جلسہ برادرم محترم المقام ڈاکٹر محمد خضر حسین صاحب چشتی نے قائم فرمایا ہے اللہ جان شانہ شان نے کریمی صدقہ طرف قبول بخشے یہ وجہ یار کی, کی سپیکر لگے کھڑے نے آواز بڑی بے مزہ جی ہے ایک دکھ کی اس پاس سو اس طرح کا مسئلہ ہے کی چکر ادھر آواز کر دی ہے کوئی چکر ہے ایس پاسے کی سڑک دے نا تار کٹ چکر ہے سڑیا پایا ہوتا پتر صرف چلانا کاریگر کام ہوتا یہ چلا یہ ہے جی دوسرا سپیر لگا سسٹم چلا طریقہ ہوتا انداز رات میرے کی تقریر کی سوڈ سی کمال دوستو اس کیا؟ ایک کو بند کر کے کام لائٹ کرنا جو روپیہ انہیں دے نہیں دا بچارے تھی خود سمجھدار ہو بھی یہ پچی ہزار روپیہ جو دے دن اگلے ایکو واسطے دن دے رہے دنیا سر لے جی دوستوان ہے سراجی منی اس موجود بیان چوک چند دن قبل ایک کلام میں لگن کیا دو جگہ پڑے پڑیا تیسری جگہ تناب مجھ وہ لگا ہر بند جا تھوڑا جا کٹا ہو ہر بند یا تو ایک حقیقت دی تر گرمانی یا ایک امت واسطے بہترین سب Assalamu <laughs> alaykum ya طریقہ نہیں سی ایک جگہ نہیں ہو رہا جا شانی کہانی نشانی نشانیاں بتھیری ساریاں ہیں ایک نشانی کو مراد میری سیاست محمدی نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان کرے رب کے آگے مل کر فبان بھی جو آنسو نہیں ہے جو آنسو نہیں ہے تو رولے زبان سنو آ گو یہ شیر جا میں پڑھنا یہاں بھی نا پڑھیا جی سرو روک پڑھاؤں دی پیدا ہوگی ختم ہو جائے گو گورو نقل والے آئے اقل چل پس میرا وجود سرا پت جلو نکل نکلی ہے فصل والے, آئے اقل چل بسے فسل والے آئے وسل چل پے لفظ کربردستی فصل جدائی وصل ملا فصل والے آئے وصل جلب سے جو گلستا نہیں ہے جو گلستا نہیں ہے تو کیا بات بانی سنو آو لوگو اور اگلے بند تک یہ میں مارے کا اشارے نے وضاحت نہیں کرے جا سمجھ گیا سمجھ گیا جا رہ گیا آلے ممن عالم ما فایے مام من ماہ ہور ممان ہورے اے ہون دو پہ غور کرنا نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ کچھ حضرات کہتے ہیں اسلام کے لیے پرچی چاہیے نہ پرچا نی پر جی، نچا نہ جی، فقت دی کو چاہے ہے امداد عرشی فقط دی کو چار ہے امداد الشی الک شن کی جارو الک شن بک پرانی سنو لو گو میک کہاں نہ چاہر چی نچا نی فقت بھی کو چار ہے الکشن کی ہے یارو الکشن کی ہے یارو بگ بگ پرانی سنو آؤ لو کو کہاں سر لاہ یار اگلا بارم نہ تھک کو نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ملے بس خدایا ملے خدا خدایا تیری مہربانی سنو لوگ نئی کہانی خدا یا تو سنتا ہے سب کا بیان بھی آیاں دیکھتا ہے چھپا بھی آیا بھی تو سن لے ہماری تو سن لے ہماری یہ دردی کہانی سنو لو گوا بند بھی زب ہے میرا گور جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا سبحان شک جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا مگر شور ہر سو سویرا سویرا جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے میرا مگر شور ہر سو سویرا سویرا ارے پیدا کہیں نہیں ہوا اب ربانی شیر ربانی سنو آئی کا جو مذہب ملا ہے سلح سے تمہیں کو نظرتا نہیں ہے کہیں بھی کسی کو جو مذہب ملا ہے کہیں سلف سے تمہیں کو نظرتا نہ نہیں ہے کہیں بھی کسی کو نہ دل میں رہا ہے نہ دل میں رہا ہے نام زبان سنو آئی کہانی مسلمان و گف لتے میو سو گئے مسلمان و گف لتے مو سو گئے دشمن کے بت میں کیوں کھو گئے ہو جہاں کو دکھا دو ارے جہاں کو دکھا دو نبی کی نشانی سنو ارے جہاں دو کمالِ روحانی سنو آلو دو نیک کہانی مکتا یا ہمارا منشور اتنا حجشتی ہمارا منشور اطنا باقی سبھی کچھ سمجھو ہے بتنا ارے دین دین نبی پر دین نبی پر لٹا جو جم ارے عزت نبی پر ارے نبی پر لٹا گوانی سو آئی کہا طرف اللہ و اکبر کبھی و سراج کی عنوان سنا سونا قرآن پاک کے لگے میرا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کوما یعنی آپ کے مہینے شریف میرا شریف کی مناسبت سراج منیر آپ و تسلیم اللہ تعالی نے قرآن مزید فرمایا سراج دے دو مانے ہوتے ہیں ایک مانا یہ حقیقی ایک مزا جی حقیقی مانا یہ مزا جی مانا یہ سورج سورج میں بھی سراج کہیں تے دیوے سراج اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ ہو سراج منیر فرمایا ہے چاہے یہ مطلب لو چرا چاہے لو آپ نے سلاق و تسلیم لا دو مانے کے لحاظ لان شریف کے سراج منیل کا ہونا بالکل درست سراج منیرہ بلاغت کے لحاظ تھوڑی جی گل کرنا پیا بلاگت کے لحاظ تشریح بلیگ اصا چراغ بنایا مطلب ہے چراغ وانگو بنایا اسا سورج بنایا دا مطلب ہے سورج وانگو بنایا بس ہوئی دو گلیں سمجھا کے کتاب چراغ وگو سورج ہوا چاہے سبحان اللہ عجیب گل ہے دو مسلے مشل... نے منتقل فلسفے والے بھی بیان کر دل اور بل ارب واسطہ غیر سفی رال اگر سراجے منی چراغ کے مانے چ لو تو واسطہ پھر غیر سفی رمال اگر سورج والا مان لو تو واسطہ فلور منتقل کے دونوں مسئلے آپ سلادم تسلیم دے اس شان مبارک واسطے سانوں کافی مدد ملے آپ سراج منیر آخو خالی سراج نہیں سورج لگو لو خالی سورج نہیں آخیا سراجے منی فرمایا جڑا اگان نور دورج ویسے بھی نور دراج منی فرمایا سورج روشن کرا یا چراغ روشن کرا ہوں یہ سمجھو کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ہر کمال آپ دی ذات شریف رکھا کسی بچ بھی کوئی کمال اگر نظر نا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال شریف دا یا چلو یا آپ دے کمال شریف دا حصہ گل سمجھا جائے کوئی کمال کسی ساتھ کوئی حسن کوئی خوبی کوئی شان اللہ تعالی نے ایسا عجیب آپ نور مبارک ہر کمال ہر خوبی ہر شان کٹھی کر کے آپ رکھی چاہے علمی شان ہو چاہے عملی شان ہو چاہے ظاہری ہو چاہے باسری ہو چاہے سوری ہوے ہر شان آپ رکھی ہر یا تے آپ دی شان دا حسن دا کمال دا جلوہ کسے تھانے ہونا ہے اپنے آپ کسی کوشش بھی نہیں یعنی واسطہ آپ کی رات شریف کا واسطہ اگر ہوے چراغ دیوا ایک دیوے تو کروڑا دیوے بالو اگلے دیوے جنے ہیں وہ اسی کو حصہ لے گے توجہ ہے کہ نہیں حصہ اگر گیا واسطہ پھر ثبوت غیر سفیرے ہوتا ہے حصہ منتقل ہو ہے <مید> چراغ کو چراغ بڑھیا دیوے تو دیوا بڑیا شما تو شما بڑی اگلی شما نے حصہ لے لیا اس کو شما رہا لگا جائے لیکن کروش چراغ جن بھی ہونگے ہر چراغ یہ آخ گا کہ میرے کو خوش ہے اپنا نہیں وہ پچھے چراغ تو چراغ چراغ تو چراغ چراغ تو چراغ جلدے جان بڑے جان جی شیر بانی تو پوچھے گا تو وہ گا میرے کو نہیں جو ہے وہ مرشد پورش رہے وہ اپنے مرشد کا سلسلہ جا سید سیت لمبیا تو جے باطنی فیض کی گل کرے تو جو. اللہ جاہری کرے تو حضرت یوسف کو پوچھے آہا آہا آہا حسن کے بعد ہوئے اپنے وہ بھی فرما گے کہ میرا حسن حصہ حسن بہت ہے جی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم آیا سونے نبی نے فرمایا نقطان کرن لگا میں یوسف رو ویکیا چوتھے سمان سے کد اوتے یا چھت رنگ اللہ نے انہوں حسل کا ایک حصہ دسل کا حصہ مطلب کا حصہ دتا ہے یعنی حسنے محمدی دا حصہ گیا جی دیویا روشنی نظر آوے تے اصل دیوے سونے نے بھی یہ اشارہ دتا ہے جے حسن یوسف میں سلام نظر حسن محمدی کا حصہ جلوا اعلی کا کھولا گا جلوے گل نہیں کر رہا جلوا اور کا حصہ ہو سکے وہ حصہ ہے فقد اطرال شطر الحسن فرمایا حسن دا حصہ فرمایا کالنگ حسن کو مراد حس محمدی کا حصہ سمجھ نہیں لگی اس نے محمدی کا حصہ ادھر گیا جی میں چراغ تو چراغ روشن ہوئے اسی طرح حسن محمدی جہرا اللہ تبارک مطالعہ نے تمام میں مہاسر خوبیاں کے کمالات کا مجموعہ حضور دے نور ہے او حسن محمدی دا حصہ حضرت یوسف جہی وجہ لال بی, بی, بی, بی اور عجیب گل جی آپ پرانے مجید چاہیے چاہی کہ بیبیاں ہاتھ کٹ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ اتنا حسین و جمیل بنایا کہ جب حضرت زلخا نے فرمایا یوسف تشریف لے آؤ انہیں پردہ ہٹائے حضرت یوسف سامنے آئے بے ہوش ہو کے ہاتھ کٹ بیٹھے وہ بے ہوش ہو کے ہاتھ جڑا کٹے محمدی حسن ایک حصے تبجو در ہوں یہ اس سے دلیل ہے کہ حسن دوسروں کو حسن محمدی کا حصہ ہے ایک دلیل قرآن بھی ایک حدیث بھی ایک ذوق بھی توجہ ہے قرآن مجید جو ارشاد سر جم سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ سراگ روشن شرن والا بنا ہے اللہ تعالی نے تشریح اللہ تعالی نے دس ہے ہمت مستفا واسطے کس واسطے نانا آپ سراج میں پہلے واسطے بھی سراج منی پچھلیا بھی سراج منی نے سر اسلر خلخل کا اگلے پچھلے درویخ تک کسی کبھی بارے قبر کے اندر سوال نہیں ہوں نہ ہوتا سی ہو نے شان بخشی پہلے نبیا کی سی خبر سوال ساڈے نبی دے بارے آتا سی کیوں ہوں سی نبی آئے نہیں سوال کیون ہوتا ہے جیسا دیکھا تو نہیں سنیا ہے پھر سوال ہوتا مننا پہ اللہ واہ شریف آپ سلاح ذکر پہلے ہر نبی رکھا سی ہر نبی ضروری آخری نبی دا ذکر ضرور کرنا ہی کوئی امت جاندی نہ جاندی واحد محمد رسول لال جن ہر امت نبی جاندی سی تا کر کے شریف خبر انہوں نے بارے سوال پچھلیاں تو بھی کرا سب منی دوسری دلی حدیث میں مسلم مسلم تھی پڑھی اوتے یا شطرل حسرے ہدر جسو فلائی گیا ہے اگلی گل زلی سو تیسری دلیلوکی سنا دیا بولو اللہ ادھر بے کر سجنا رب واہد شریف مولا نے میرا سیر کرا سی رستے نبیا نیو بٹھا ہے کوئی پہلے آسمان کوئی دوسرے سے کوئی تیسرے سے کوئی چوتھے حضرت یوسف نو چوتھے آسمان سے اللہ باد شریف نے بٹھایا ہے زوکی گل کر لگا توجہ فرما تاکہ پتا لگے اس نے حسن محمد حصہ گا. کر کے حضرت یوسف تین تانے مینے مارنیا نے کہ کبھی دل نہ کھڑوتی ذرا انہوں جاب دے, دے کزرت یوسف نو چھپا لے ل یوسف نو پردے رکھا ہے پردہ چک کے اپنے ماں سو بھایا قربان جاوا شریق مولا نے چوتھے آسمان سے حضرت یوسف نو بٹھایا او یوسف او تیرا ہےشو تیرے سامنے کرنے پرتا چکیا سی اج میں رب پرتا چکا نسال ناخ میں یوسم چوتھے مشہور لگڑ لگ ایسا پردہ چک لے محمد تو زیارت کر لیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لا شف یوسف سے ہوگی یوسف کسی دے نہ ہو کے ناچیل میں آخر حسن یو سف پیا شطر دل حسن یو سیا شطر دل حسن یوں سف جس, جس میں آ شو سفل ہمارا جس پہ عاشق ہے یوں ہمارا ذرا کہہ دے جس پہ عاشق ہے یوں ہمارا ہمارا حضرت نے تھی زمین آلہ حضرت ہے مگر تھوڑے تھوڑا جو فرق پایا کیونکہ آلہ حضرت کافیہ ہمارا نبی اس وزن چل رہا میں باقی سارا لڑائی رکھا قربان جاؤ آخر یار حکمت ہو نہیں انہوں نے جو ہے <سؤال> علماء بیان کرنے لگے آئے کہ حضرت علیہ السلام نے آہا. حضرت سید موسا ربے آ رہے ربے آ رہے سوال کیا جب ملترا اللہ تعالیٰ نے اسمان بٹھا دیتا یہ علماء بٹھا دماون کر دے ہیں وہ سننے لگے آئے گے میں شیر نہیں پڑھنا اللہ سننے فضل لال کا چیز کا لکتا چوتھے یوسف کیوں بیٹھے آ شراج منی راجا سس لو ہو سوسف جی حصہ ہے جس تیرا حسن حصہ ہے آج آہا آہا توجہ ہے حسن یو آخص کا پہ نے یوں سف پیاش جس پے آش ہے ہمارا نبی سب سے اور چیل سمجھو نہیں فرمائی مائی مائی مائی چراغ کو چراغ چلے آؤ یہ ہوئی اگ پتر چلی گئی او ہے ادر ہے, اے ہے اے نے اونو اپنا ہسا ادا کر سکیا ہے اے حصے کی گل ہوں جلوے بھی جلوا کی تمجلنا تجلی کنو کہ ادر ویگ سجنا سورج چوتھے سمان میں کھڑا جگ چمکایا جگ ن چمکایا کندا چمک, چمک کئی کئی چیز چمک دیا زمانہ چمک جاندے لیکن سورج روشنی نہیں، بھی روشنی سہر ہے عطا نہیں کرتا چراغ میں چراغ نو دے سی صورت روشنی عطا نہیں کرتا حصہ نہیں حصہ نہیں, حصہ نہیں گیا ہاں او سوا ایتھے ظاہر ہو گئی ہے ہوں جی دوجا مان آ دوسرا مانا لئیے توجہ توجہ مزید سمجھتے مثال اگلے دلے لے لے لے لے شیشا آئی نہیں سورج کے سامنے آئی نہ کرو تے سورج بچ دسے گا حالانکہ بچ آیا نہیں سورج آیا نہیں بچ دسے گا روشنی سمجھو اس آئی نے اگر کسی شہ سامنے کرے گا بہت چمک جاوے گی جیڑی نہیں جیڑا جو حصہ پہلو نہیں دسے گا جب شیشہ سامنے کرے گا شیشہ سورج کے سامنے یہ ہوئی شیشا کسی شہر سامنے وہ شہ چمک جاوے گی جیڑی شاید پہلے نہیں ظاہر وہ پہلو وہ بھی ظاہر ہو جاوے گا لیکن اتنا ضرور ہے گا جگ نہیں چمک لگا جگ آخیا شیشے والے سورج کے نال کی چمکے نہ وہ اصل ن ہی چمکنا ہے جدھر رخ کرے گا ادھر ضرور چمک جائے گی مگر سورج جدھر ادھر چانن دے گا مگر خدا ہی نہیں چمکاوے گا ہوں جی آ کے پاپ نبی سورج حضرت یوسف دے شیشے اپنی ہوسر دیا سواوا سدیاں مرور چمکیاں مگر خدائی نہیں جمتی نارا تخلی ن جیسری چاند سورج کو لکڑ کی شیشے واگ یہ آپ نے چمکتا بچار ہے اگر یہ چراغ دیگ ہوں گا تو رات دن نے چمکنا سمجھ نہیں لگی گل بھی سارے پاسے چمکنے سڑنا جہا پاسا سورج سامنے آتا ہے وہ چمکتا ہے دوجا جا گومی ہو جی سورج اک سچی شواہ وہ ہسہ چمک گیا جہا سورج کے سامنے نہ آیا سزا بھی گئی توجہ برمائی لیکن چند لرا وہ چند روشنی ضرور دیا پر جی چند کو یار چانن تو دینا دس چاڑا تیرے کو چان کیوں نہیں ہوں گا تو آکھے گا میں میرے کسے دا چان آیا جنا وہ سٹتا ہے میں کی چمکنا وا میں کیا کر سونا نبی سورج تے پھر چل لیے وہ جم شیشے بجایا شیشے بجایا ہسا نہیں حصہ جگلے دے چراغ چراغ لے جا چڑا لے جا یہ آتا توجہ نہیں فرمائی ادھر دیکھو حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام صرف گل کی اللہ سونے نال صرف کلام کیتا ویکھیا نے کئی آخری نے کئی آسدے نے ویکھیا ہے پچایا ہے یہ بھی کال ہے روح مانی شریف فرمایا کدو اللہ فرمایا میں پہاڑ تجلی کرکرا مکان ہے ہو جی اپنی تھان سے وہ ٹک گیا تسا مینو ویخ لینا یعنی بے ہوش ہو بغیر جی تھی نہبارک جما ج پہاڑو فجا لو فرمائی پہاڑ ویلا وے لا ہو گیا موسا سائے گا وہ موسا لو سلام کے بے ہوش ہو گئے جی ویخیا نہیں بے ہوش روحل مانی کا حوالہ یہ ہوا بھی ہر گل حوالے کی لوڑ ہوں نہ بندہ رب جڑی اقل دیتی یہ استعمال کرے رب پہاڑی اس پہاڑ بھی جب دکا دکا ہو گیا کھایا سمجھ نہیں لگی وہ ہو گیا پہاڑ تک دے دے دے دے دے نہ <laughs> پھر بھی نبی طاقت کا اندازہ لگا موسا بے ہوش ہوئے کہ حضرت کلیم کا بھی بن جائے بے ہوش ہو گئے اللہ و وطال نے موڑی نہیں نبیا گیا نہیں موڑ د جی ان چاہ نماز پڑھ تو نماز پڑھے گا شرح کے کام کر لائے گا لیکن جی مگر کھ نہ رہے تو تاریخی جمے داری ہے مجلوب کی نشانی ہوتی ہے شرح تو ہٹیا ہوتا ہے لیکن شرح گل کر گزرے گا وہ صرف آکے نہیں لکھا موسا سوہ سردار انہوں نے کسی آخیا نماز نہیں پڑھنا گئے کلو گئے ہو تے ہر رونگ لوگ تو اللہ بہادا اولا شریف مولا نو جب کلیم نے سوال یا مولا کریما مینو تین گنترالی دا مطلب یہ قائم رہے کے قائم رہے کے نہیں وے سس جے قائم رہے کے نہیں وے سس رہے جے بے ہوش ہو جا رہے فلم پہاڑ نو ویخو ابھی پہاڑ گے پہاڑ پہاڑ اپنی تاریا سے ضرور ویک لینا بغیر بے ہوش ہو کے معلوم ہوا موسیٰ خلیم السلام نے رب نو مگر ویخ لیا بے ہوش ہو گیا قائم نہیں رہ سکے وہ سب کے جا مرپا سو جنا ویسے بھی کر کے اللہ تعالی سفاسی تجلی سفاقی تجلی فرمائی پہاڑ پہ حضرت موسا بیچ کے بے ہوش ہو گئے اور سونے بہوش جہا شیوے زندہباد سٹی ششتی جی تیرا نام رہے گا جو ہے فارسی نے کتنے آر اپنے آپ کیا آئے ہوش رفت پل تبے سفار ہوش رف سل تبے صفات سفار بھی پی ہے موسا لی سلام ہوش بھی قائم رہی تبھی آتی دیکھا رہا ہے بے ہوش ہونے کی وجہ ہے مسکرا رہا ہے جو ہے امام مالک فرماتے ہیں جیسے کہ انور الوفاج کے اندر لکھا امام مجہوری نے امام مالک دنیا نہیں ویک سکتا بندہ رب ہے باقی آخر قیامت کی آخر جنتی بھی باقی رب بھی باقی نہ ہوں عجیب گلوجو عجیب گلتے مستفا اچھا حضرت موسا علیہ السلام گل کر کے یاد دیکھ کے آئے ادا ہی حسن آ گیا چہرے مبارک رکھتے سر کوئی بیریفا ہٹاؤ یا ہٹایا بے ہوش ہو گئی آپ کی نظر شریف ایڈی تیز ہو گئی صحیح ہندی شریف جالی رات पत्थर, ए, पत्थर, कीड़ी, पत्थर ते काड़ी, काड़ी, उस पत्थर काली चूकी तुरंती हजरत मूसा वेख लें جد رب بے ہوش بھی نہیں ہوئے رات میں بیان کیا میں نے کہا اللہ بات سما سم سرکار میرا شریف نے چار مرحلے نے چار حصے ایک ایک ساتھ ساتھ مسجد حرام تو کابل شریف والی اللہ تعالیٰ نے ان Uh, اللہ Amerika> دوسرا حصہ شروع ہوتا بیا اللہ تالا کتے فرمایا 18 پہلیاں آیات سورت بجیاں ولقد راهنت لذا الاخرى عند سدره المنتهى سبحان الله عندها جنه المعوى ايه اوصي حصه الذكر اوتوه اگے شریف فرشتے بیٹھ کے جو حساب کتاب کائنات ہے رب مہاج فرما ہے وہ لکھ رہے ہوں اپنی کلما جو لکھ دے دی آواز دی آواز سننے تک نبی نو میرا آج کا تیسرا حصہ ہے ہلور نے فرمایا میں اوپے پہنچیا وا ما میں فرشتہ کلمہ دی آواز سنی مقام اکلام لکھے تو کانے دیا کلم نا سمجھا گیا شانہ شان ہر کوئی آخ آخ شنا شان شنا ہر کوئی آئی آخ شنا کتے قلم اور ربانی ہو کلم رپا نہیں اتلا مقام توجہ اتلا مرحلہ سونے نبی میرا شریف پہنچا ہے شوشن چار ہور میراج توجہ نہیں فرمائی شہار ہاں ہوں میں کر رہا سا حضرت سیدنا نام کلیم اللہ علیہ السلام کلام سنی کلام سنی ویسے ہوش نہائی فرمائی مائی ہوں اتے حسلو جمال ایسا آ گیا کہ لکائی لکائی جب کی وجہ جنا سونے رب دید کی اس ذات کریم یہ کدی پلے نے مو شریف سے پائے توجہ نہیں فرمائی ادھر بھائی آپ بھائی بھائی ادھر آپ پہلے دن تو کمالات جو دتے نے پہلے دن تو بنایا ہی کہ شانہ پچ ج جو شاندیا اگلوں رنگ چڈ دیا سمجھو نی فرمائی بے ہوش نہیں کردیا ہاتھ نہیں کٹا بزرگ لکھیا ہے یار کی گل سی حضرت یوسف علیہ السلام عاشق ہو گئی ہزور ہزور اویت آشت ہوئی انہیں آخ ہوتا جمال ایک ہوتا جلال حضور دے, جمال جو دے جمال جلال گلبا جلال دا جدو گلبا ہوے نا تویاں عاشق نہیں علی مشکل خشا ورگے بردا شریف کسیدہ بردا شریف کی شراب پڑھ <مید> باجوری. باجوری. رہا باجوری باجوری باجوری باجوری فرمایا ایشک ہوئی کرنا ہے کہ سورج آپ کے سواوا ادھر جی سورج بیویا شاوا کے آشک توجہ نہیں فرمائی آخیا سجنا سورج سے بھی چلال ملبا اکھ کو نسیفاری کھلو دیا اکھا نکل پہ کن کے سواوا کے سارے ہی کلو رکھتے ہیں وہ دل بیٹھے فرمائے, چلو.. پے جمال گربا سی جمال ہو سس ہوئی اور جلال ہو حسین جیسے ہوتے ہیں صدیق جیسے مرد آشے گردن مرد آشے گردن ادھر بیبیاں ہاتھ کٹائی مردوں سے اللہ اس پاس لمبا ہو جائے گا بولو سبحان اللہ سد کے ایک صبح اٹھ سی خدشہ سی یار کما رہے جی سارے بزور کو سن ہوں تو دا بارے میں کسی بیوی کا توڑ دیتی گا کیا كتے سورج. كتے سورج آ. محمد دی گل لکھ کے انہیں آخیا چلیا کتنے سورج کتنے سہما سورج نکنے والی اکھ چاہی مردان بھی آخ محمد مائی مائی مائی کمال آلہ بل بھی اکرام فرما جسوں سرکار لبنا سی کتر گئے کسی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں پہ آپ دی خوشبو مبارک گلیاں خاص پھیلی ہوتی سی خوشبو لبدہ لبدہ لبدہ سرکار تک ہی پہنچ جلا حضرت نے اپنے لفظ بیان فرمایا آپ آ فرمانے پوچا چہتی کمی چا کوچا میں محکوف ہے ہر کنعان کن آرب فرما دے لے اے افغانستان جفرانی جارے سرخی رح الا فرما نے میرا نبی ایسے حسن و جمال کا عجیب سڑے ہزور کیلیت کر سب جو سارے جو بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ارے پوچا پوچا میں مہکتی ہے یہاں کمیش گلی گلی جر مہک دی ہے کمیس دی خوش خوش تک میں مہکتی ہے یہاں کمیش گل کیوں کی مناسبت جدو کمیس چلے حضرت فرما او یوسف کا پترو یوسف کی خوشبو پیڑی مصر چڑیا کبھی چلیا ہے یوسف علیہ السلام کے قمیص دی خوشبو دی ہے بڑھ نبی دی کمیس دی خوشبو شہمت مبی ارے کو چا کچا محکم یوز آفسان افغانستان ترکستان یوز سورج کا حسن حسن سبالا سورج کریم پاس کی گئی ہوں چن چمچے یا شیشے آ جے دستا پہ اپنا یہ اپنی تھان سے پر چیز نے پھر آ باہر کے زمین تو پیار کی سناو توجہ ہے <AM> من ہے جس سے ماہے کنان تا چاند حضرت سب نے ماہ باہی من ہے جس سے ماں نمج ارے ہرش آرش کا دولا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بات اسپیشن سب ہے ہے جس کے ایسا ہے جس کے ایسا <تصفيق> <تصفح> سونے <سؤال> <مارا> نبی سرکار دسن مبارکباد صاحبہ دے مسلم شریف کی عدیت کے اندر نمکین نمکین بزرگ نمکین کھا پیا رجدا سلونا برکھا مگر پہ سن کسی نبی کسی نبی؟, نبی؟, نبی بھی آن کے کسی مطلب سامنے اپنی شان بتائیے نا ذکر کرنا پیا گل بڑی جب جب آٹا مر بھی ہوئے تھوڑا جا لا جان نمج نہیں فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی حسن سب پھیکے جب جب ندر حسن سب بھی جب جب حسن کی حسن چودہ سو پہلے بعد پھر آ گئے آ مطلب لوڑ پوری نہیں ہوئی تو سد کے جانا مدینے آیا آ سارا لوڑی پوریا کر چڑیا ہوں جی آخر سب اگلے مارن معلوم ہوا ہر دل جان دمد لوڑی اور بڑی لطیفے کی گل میرے یاد آ میرے لطیفے دی گل بڑی یاد آ گئی آلو مہارٹ شریف والے لطیفے کی گل نے بڑی لطیفے کی آدی جیت ہوفن نبیاں دلاز انہ آ نبی جت نبی جی فوت ہوج میں لوگ بنا اے آخیا جبی फिर जिसे मरिया तो हम मरिया <laughs> <laughs> <गोला। ∂ति> मालूम होया सदना दावा कर ला संसार बचा ہاں ہاں ہاں ہاں سدے جا اچھا اگلے دن ادی میں یار دوران سونے اللہ گلاما چکر حضور نے پلا جی پینے ان پیاس نہیں لگنی پانی ہونا پیاس نہیں لگنی اصل <سؤال> گل یہ جدو پیالہ پڑا گے تو نظر جانی ہے ہزور کے چہرے ان اس سونے نے اس حسن نے ہی دل وہ پانی کاف بابے ہو تو میں زندہ لگے پھرتے ہیں وہ نہ کتوں پانی ہے حضرت عیسا سلام لگے پھرتے گل سی حدیش کی ہو رہے میں رب فرما میں اپنے پیار آپ ملیا کی जान उन्ना चेर नहीं कहीं दुनिया को खादा जिन्ना चेर उ दिल मे न जिन्ना चेर दुनिया तनाश नहीं करते उन्ना चेर मैं उ जान नहीं कढ़ा हम पहलो देना इतियहार جی ہال رہا تے تی جا ایشا سو رہی جایا سو رہی جا وہ معلوم ہو جائے تیرے پیار کی گلے سجر کی پسند کی گل کا سمجھ رہی گل میں آ جائر جو ہاں جی رہنا جی آنا مسئلہ بھی جی جے آکھے میں ہے تو چل رہا میری کو خدائی پہ یہ اگلا اختیار دے اگلا منگے دے دے ہی اختیار برداش ہوا تو رب نے بداخ تھوڑا کرنا معلوم ہوا اللہ بندے ہیں پوچھ کے مارمائی پوچھ کے معلوم ہویا وہ گل بالکل ٹھیک ہے خدا بندے میں نے پوچھتا ہے یہ قرآن فرمانا والا حدیث گا معلوم ہوا تو محدود شریف اپنے گروادی کرنا چاہتا ہے اور جان پوچھ پوچھ کشد ہے کمار بھی صحیح ہے اتنا کہ ہر تقدی سے پہلے کہ ہر تقدیر سے بہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا رضا کیا جو ہے ساریاں سمجھ لگی لطیفے کی گل ہے لطیفے سنا و جلال پور پٹی تبدیل کرنا ہزور شاہ صاحب میں کارے دن مسئلہ بڑا عجیب لیکن اینو پتا ہے تو لاؤ ہم رنگ دن کوئی چکر نہیں آ جناب اگر عشق دا رنگ میلو دس دے تو نبی جنڈے دا رنگ میں نبی دا رنگ عشق کا رنگی جی بے رنگ ہم ناری فرمادی کی تھی بے حد بے حد رم بے حد میرا ڈھول بے حد لمسہ میرا ڈھول ओ लर माही बे रंग रंग विच रंग दा ओ मेरा खोला माही बे रंग रंग जोग न कह दे बे रंग रंग विच ओ कुर्बान जावां एला کوئی پیلا رنگ, رنگ کوئی پیلا بتا کوئی ساب اللہ نے فرمایا سی اللہ میرا رنگ کوئی نہیںشک کا رنگ محبت کا رنگ میرا ہے بے حد رنگ رنگ سفارش کے پہ او میرا میرا ڈھولن ماہی میم او لے وسدا میرا ڈھولن ماہی میم او لے کے مطلب تہار ہو ہر گرانے ہر ایک آخر جا ایک حبیب خدا جا کے پیلوئی جا کے پی لوئی کھلے کرائے ہو گئے حبیبا جڑے لوگ دوسرے کروا کھلے فرمایا بے بسم اللہ اسی اللہ دلہ نو کربیت جسدار پر سارا Hold شانہ جلوے چلوے سورج پا رہا جاگ آخو تو دے رہے. تو سمجھ لگی مرو منتخبے اور مسلے انتہائی سوکھا کر کے <سؤال> شانہ پھر سورج میںراغ دے رہاگا نہیں سورج میں جاجم دونوں ماں نے بار یہاں دو لفظوں تیار کی حیبلہ مولا مولا سرکار دو جگ بخش نفس و شیتان نفوض و اللہ اللہ سیدنا محمد عز عز صرف دو شیر سلام, پڑھ سلام. مصطفی جان پیلا مے بزمے ہدایت شبے شبِ افرا کے دولہ تب ہج برو نوشے بگ میں چل می بس میں ہدایت پھیلا مجھ سے خدمت, مجھ سے خدمت, خدمت کے خود سی ہاں اسلام، اسلام اسلام، مذہب uh <وزرگان> بزرگان الدین دے مقامات